إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذلنا ومن يذلله فلا هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سْتَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَامَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدساتها وقل لامحدثاتن بدعه وقل البدع ضلاله وقل والاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد محترم شامعین نوجوان ساتھیوں دینی ماؤ اور بہنوں آج ہم تمام حضرات یہاں اکٹھا ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہمارے اوپر رہا اسی کی شکر گزاری میں ہم یہاں اکٹھا ہیں اللہ رب العالمین کے شکر گزاری میں ایک تو کل الحمدللہ ہمارے اور آپ کے جو عیزہ و اقربہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں حج میں گئے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین نے عرفات کے میدان میں حاضری کی برکت سے ان کے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کیا ایک خش یہ ہے اور جو لوگ حج میں نہیں گئے ہیں یا ہمارے اور آپ جیسے ہیں اللہ رب العالمین نے انہیں صحت اور آفیت کے ساتھ اے یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی جس کی وجہ سے سال بھر کے دو گنا معاف ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین کی اس پر ہم تمام حضرات کو شکرگزاری کرنی پڑتی ہے اسی لیے الحمد آج یہ عید الاضحیٰ کی دو رکعت نماز پڑھنے کے لیے ہم اور آپ یہاں جو حاضر ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو قربانی کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے رب العالمین نے رشاط فرمایا ان کوثر فصل لے لو ربدی کا منہر ان نشان یا کہر اے ہمارے نبی ہم نے آپ حوض کو عطا کیا ہے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے آپ ہمارے رضا کے لیے فصل لے لے کا میرے اپنے رب کے لیے نماز پڑھے ونہار اور اپنے رب ہی کے لیے آپ قربانی کریں ان عبادات کے ذریعے ہم نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا لیکن بات اصل یہ ہے کہ نبی ارح سلاۃسلام ارشاد من لم يشکر اللہ لم يشکر اللہ اے لوگوں یاد رکھو جب تک تم اللہ کے بندوں کا شکر نہیں ادا کرتے لم یشکر اللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہم کتنا بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں لیکن شکر گزاری اللہ کی شکر اللہ کا شکر الہی اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب ہم اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کریں اللہ کے بندوں کا جب تک ہم شکر نہیں ادا کرتے اللہ تعالیٰ کا شکر مکمل نہیں ہوتا تو آپ حضرات کو چاہیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے جیسے میں عرفہ کا روزہ رکھ کر قربانی کر کے نماز عید الاضحیٰ پڑھ کر کے ہم نے رب کا شکر ادا کیا ہے ویسے اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کریں اللہ رب العالمین کے بندوں کے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں ان میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا حقوق والدین کا ہے اور والدین بھی خاص طور سے ماں کے حقوق ہمارے اوپر ہیں کیونکہ ماں اور آپ کے جتنے احسانات ہم پر اور آپ پر ہیں اللہ اس کے رسول کے بعد کائنات میں کسی کے اتنے احسانات نہیں ہوتے اور کتنے احسانات اللہ کے تا... والدین کے ہیں اس سے اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے مشہور کتاب علاب المفرد میں نقل کیا کہ ایک انسان نے ساری زندگی اپنے ماں باپ کی ماں کی خدمت کیا. یمن سے لے کر کے مکہ مکے سے مینا ملتلفہ پورا سفر اس نے اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پر بیٹھا کر کے کیا اتنا وفادار لڑکا اتنی وفادار اولاد کہ پورے یس ہزاروں کلومیٹر کا سفر اپنی ماں کو کندھے پر کرایا اور حج کے سارے ارکان کندھے پر بیٹھا کر پیدا کرایا اور جب تواف افادہ کر کے فارغ ہوا تو اس نے ابد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو اتنے بڑے جلیر القدر صحابی تھے امیر الحجا یا عبد اللہ حل ادئی تو حق کہاں ہم نے اپنی ماں کی اتنی خدمتیں کی حل ادئی تو کیا ہم نے اپنے ماں کہا کیا حضرت عبد ابن الخطاب نے کہا لاحدہ اللہ کی کسام آئندہ بھی ماں خدمت ایسی کرتا رہے اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے خدمت کر کے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے تو اللہ کی قسم سن لے ولادت کے موقع پر تیری ماں نے ایک سانس لینے میں جو تیرے لیے تکلیف برداشت کی ہے ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا ہے میرے بھائیو ماں باپ کا بڑا حق ہے خصوصا ماں کا اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ وسعین ابھی والد امانت ارا وی ولی والد مشیر اے میرے بندو اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کے شکر کے ساتھ اپنے والدین کا شکر ادا کرو پھر خصوصی طور ماں کو ماں نے بڑی تکلیف اٹھائی مدت حمل میں اور دودھ پلانے کی مدت میں تقریباً ماں نے جو تکلیف اٹھائی ہے کائنات میں کسی نے نہیں اٹھایا اس لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کر رب العالمین نے ساتھ نوایا کیونکہ اللہ رب العالمین کہا اللہ کا شکر اس وقت تک بندہ نہیں ادا کر سکتا چاہے حج میں جانے والا ہو یا اپنے وطن میں میں عرفہ کا روزہ رکھنے والا یا اسی طرح سے اداروں کی قربانی کرنے والا اس وقت تک اللہ کا حق نہیں ادا ہو سکتا اللہ کا شکر نہیں ادا ہو سکتا جب تک کہ انسان اپنے ماں باپ کی فرما برداری اور ماں باپ کا شکر گزار نہ بن جائے رب العالمین نے فرمایا وہ قبا ربو کا اللہ تعالی اللہ وہ رب نے فیصلہ کر دیا رب نے حکم دے دی ایک اللہ کی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا خصوصاً تمہارے ماں باپ جب بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو اس وقت ماں باپ کا خاص خیال رکھنا اف کبھی ان کو جھڑکیاں نہیں دینا کبھی ان کو ڈانٹنا نہیں وہ کلما کو بولن کریما اور ان سے بات کرنا تو عزت کے ساتھ کرنا اور ہمیشہ رب سے وقف لہما جناح دن رہا ان کے بڑھاپے میں اپنی شفقت کا اپنی محبت کا پر بچھا دینا اور بابو کو بچھا دینا یعنی جو کچھ وہ کہیں پلٹ کر کے جواب نہیں دینا اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ہمیشہ دعا کرتے رہنا کمار اے میرے رب ہم سے جتنا ہوا ماں باپ کی خدمت کیا لیکن اے اللہ آپ سے دعا کرتے ہیں جیسے ہمارے ماں باپ نے بڑھاپے میں ہماری دیکھ بھال کی تھی بڑھاپے میں اللہ تعالی میرے ماں باپ اور ویسی مہربانی کرنی چاہیے میرے حقوق اور نبی علیہ سرات و سلام لیتے تھے اچانک آپ کی نیند لگی تھوڑی دیر میں ہنستے ہوئے نکلے اٹھے اور مسکرا رہے تھے حضرت عائشہ نے پوچھا جا رسول اللہ آپ لے تھے آرام کر رہے تھے سوئے تھے لیکن ہنستے ہی اچانک آج پر میں بات سنے آئے تھا جنت میں کی زیارت مجھے کرائی گئی ایک جنت کے اندر ایک شخص کی تلاوت قرآن ہو رہی ہے آج بھی نظر نہیں آتا صرف اس کی تلاوت قرآن سنائی پڑی میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا من منہادا یہ کون ہے خوش نصیب ہے جس کی تلاوت قرآن جنت میں سنی جا رہی ہے اللہ نے ساتھ یا وسلم یہ آپ کے اس کا نام ہارسا بن نومان ہے مدینے طیبہ کے فلاں جھوپڑے میں رہتا ہے وہ اپنے ماں کا اس وقت پورے مدینے میں سب سے بڑا فرمابردار خدمت گزار ہے ماں باپ کی خدمت گزارنے کی وجہ سے اس بچے کی تلاوت قرآن جنت میں سنی جا رہی ہے میرے بھائیو اسی لیے ماں باپ کا خیال رکھا جائے نبی اگر نے ساتھ سمجھا اے لوگو رقا تو اگر تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو دعا بدل سکتی ہے انسان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ اگر بہا سکتا بہاتا ہے زندگی میں برکت دیتا ہے اس کے مال اور اولاد میں برکت دیتا ہے تو اس کے والدین کی خدمت گزاری کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کا وفادار خدمت دار اور فرما بردار بنائے اور ایک بات اور یاد رکھو میرے بھائیوں اللہ ربو کے رسول علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے انسان لاکھوں حج کرے لاکھوں عمرے کرے لاکھوں لاکھوں نمازیں پڑھے کتنے بھی روگے رکھ ڈالے اور کتنا بھی جہاد کر ڈالے اللہ کی قسم نبی اللہ اس طرح تو سامنے فرمایا اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ انسان جب تک اپنے ماں باپ کا فرما بردار نہ ہو اس کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہی نہیں کوئی امن لائق بولو سلا ولا لائق اے لوگو تین قسم کے بدنصیب ایسے ہیں جن کی کوئی فرد عبادت نسلی عبادت اللہ قبول ہی نہیں کرتا پوچھا یا رسول اللہ کون ہیں آج ہمارے پہلے نمبر پر آپ کن ماں باپ کا نا فرمان ہے میرے بھائیوں نوجوانوں اپنے ماں باپ کے وفادار فرما بردار خدمت گزار بنو کوئی عبادت انسان کے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا لا پر اللہ نہ تو عبادت ہے اور نہ تو نفلی بہادر اللہ قبول نہیں کرتا کون؟ جو شخص اپنے ماں باپ کا نا فرمان ہو تقدیر کا انکار کرنے والا ہو میرے بھائیوں ماں باپ کے بات دوسری چیز جو بئی ضروری ہے عید الاضحیٰ ہاں کے موقع پر جو آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے ماں باپ کا حق بھی ماں باپ کس کے لیے ماں باپ کی خدمت ماں باپ کا حق اس وقت تک نہیں ادا ہو سکتا جب تک کہ ماں باپ کے رشتے داروں کے ساتھ سلے رحمی نہ کی جائے ماں باپ کے ساتھ سلے رہمی ماں کے رشتے دار باپ کے رشتے دار یہ جو رشتے دار رشتے ہوتے ہیں رشتے نہ کے جب تک ان کے ساتھ سلے رحمی نہ کی جائے عید الاضحیٰ کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے رشتے داروں کے ساتھ سلے رحمی کریں سلے رحمی کا جذبہ ہونا چاہیے وہ تق اے میرے بندو اللہ تعالی کے ڈرو اور سلے رحمی میں بگاڑ پیدا کرنے سے ڈرواں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس روایا رب العالمین کا اعلان ہے جب سے رشتے ناتے پیدا کیا ہے میرے بھائیوں اپنے بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ چاچاؤں کے ساتھ ہارا کے ساتھ کے ساتھ اور اپنے چچاد بھائی مامو بھائی یہ کتنے رشتے دار ہیں ان کے ساتھ جب تشکیل رحمی نہ ہو ماں باپ کے ساتھ احسان مکمل نہیں ہوتا اسی لیے رب العالمین نے یہ ساتھ روایا وہ فتق الله الذي تشاءلون به والارحام اس رب سے ڈرو جس کے نام سے تم اللہ تعالی سے پکارتے ہو والارہم اور رشتہ ناتے میں بگار پیدا کرنے سے بچو اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صلہ رحمی کی توفیق نصیب فرمائے اگر ہم نے صلہ رحمی نہ کیا تو انجام کیا ہوگا دوستو وہ بھی سنتے چلو اپ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے اللہ تعالی نے اعلان کیا ہے اے میرے بندو ہم نے رشتے ناطے پیدا کیے ہیں من قطا قطا جس نے رشتے ناتے میں پیدا کیا جو اپنے رشتہ داروں سے علاحد کرتا ہے اور کہتے کیا بگڑتا ہے ایک عام سے جملہ ہے بھائی تم سے ناراض ہے ناراض ہے میرا کیا بگڑتا ہے؟, ہے。ہے بھائی تمہارا مامو تم سے ناراض ہے ناراض ہے میرا کیا بگڑتا ہے میرا کیا نقصان ہوا ارے تیرا سب بگڑ گیا اگر تیرے رشتے دار نار تو تیرا کچھ نہیں بلکہ سب بھی بگڑ گیا کیوں رب کسی کو اپنے سے جدا کر دے اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے رسول نے سنسا فرمایا حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے اے میرے امت یہ حدیث قدسی اے میرے بندو جو رشتے ناتے کو توڑ جوڑتے ہیں ان کو میں اپنے سے جوڑ دیتا ہوں اور جو جی رشتے ناتے کو توڑ دیتے ہیں میں بھی ان کو اپنے سے توڑ دیتا ہوں اس لیے نبی علیہ نے رحمت اللہ تن سے روا تو میرے آج اللہ کی رحمت تھی اللہ کی برکت تھی ہم بڑے محتاج ہیں دنیا کا ہر مسلمان ہر وقت اللہ کی رحمت تھا ہاتھوں سے نوجوان جو بیٹھا ہوا ہے یہ اللہ رب العالمین کی رحمت تھا نوکری میں محتاج سیدھے راستے پر رہنے میں محتاج قدم قدم پر اللہ کی مہربانی کا تاج ہے رب نے کیا فرمایا انمی اِنَّ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کا دروازہ بند کر دیتی ہیں نبی علیہ کا فرمان سامنے رکھو نمبر تین میرے بھائیوں سلے رہنے میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے تو اس کی اصلاح کرنا عید الضحا کے پیغام میں آ کے ایک بڑا پیغام آپ کے لیے یہ ہے کہ نبی علیہ ساتھ روایا کہ اے اللہ تعالیٰ سے جڑو اور لے رہے آپ لے جاتا بھائی تم اور آپس میں اگر بگاڑ پیدا ہے پڑوسیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ خاندان والوں کے ساتھ اگر بگاڑ پیدا ہے تو فوراً اس کی کر لو اس کی سدھار کر لو اپنے جھگڑے کو باقی نہ رکھو سنر ترویجی سنر ابھی داؤد کی روایت کرتے ہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ وہ اے لوگوں کیا میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جو صدقے سے زیادہ بڑا ہے اور کیا بتاؤں وہ عمل جو نماز سے بھی بڑی نیکی ہے وہ عمل بتاؤں جو روزے سے بھی بڑی نیکی ہے کل آپ نے گیوں میں ہر فا کر رکھا اس سے بھی بڑا عمل ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ نے فرمایا بگڑے ہوئے معاملات کو سدھار لینا ارزل اس طرح کا تھے افضل اس خدا کرتے اسلح ہوتا آپس میں جو بگار پیدا ہو جاتا ہے ہو گیا ہے شیتان نے ہمیں آپس میں جو لڑا دیا ہے اس لڑائی کو ختم کر کے مسالت کر لینا یہ روزے سے افضل نماز سے افضل تو خیرات سے افضل بلکہ افضل ضرور اعمال کرا دیا گیا اللہ تعالی سے دعا کرو ہمیں ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے اکول کو ہیلح بالکل الحمد للہ اماواز میرے بھائیو دو تین چیزیں हم اور ہیں نمبر ایک ہم کا ہمارے اوپر اور آپ تمام کے اوپر سب سے بڑا حق مال جو ہم کماتے ہیں اپنے اہل و ویال کا ہے اپنے اہل و ویال کا نہ بابا کا ہوتا ہے نہ پیر کا نہ فقیر کا نہ مرشد کا تو نا جو ہمارے ہاتھ سب سے پہلے نکالا جاتا ہے سب سے بڑا حق ہماری آمدنی کا ہمارے مال کا ہماری کمائی کا ہمارے اہل و عیال ہوا کرتے ہیں اور اس رات کو اب زل الدین تم سے کہ او کما اے لوگوں سب سے بہترین مال وہ ہے جو مال تم نے اپنے اہل ویال پر خرچ کیا ہے ہمارے بچے ہوں ان کی تعلیمات پر اہل ویال ہیں ان کو اچھا سے اچھا کھلائیں اچھی اچھی تعلیم دیں اچھے سے اچھے لباس پہنائیں یہ ان کا حق ہے نمبر پانچ نبی رہی سراسام نے اسا سرمایا اصل الدین اپنے اہل و پر خرچا کرنے کے بعد سب سے بہترین مالو ہے سب سے بہترین سب کا وہ ہے جو آپ کسی حاجت مند ضرورت مند پریشان حال بھوکے اور پیاسے کو آپ کھلا دے آخری چیز جو آپ حضرات کے سامنے کرنا ہے میرے بھائیوں چھ نمبر پر جو چیز یا آپ کو جو پیغام عید الاضحیٰ کے موقع پر دیا جا رہا ہے وہ غور کرنا ہے کہ آج ہم سارے لوگ یہاں کیوں اکٹھا ہیں ہم یہاں کیوں اکٹھا ہیں سارے حاجی حج کرنے کے لیے کیوں گئے ہیں کیا مقصد ہے اصل میں سنتے ابراہیمی کو ادا کرنا ہے آج ہم سارے لوگ جو اکٹھا ہے سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کے لیے سنت ابراہیمی کیا ہے ابراہیم علیہ الصلاط اسلام نے کھانے کا بہت تعمیر کیا وہ انہیں حکم دیا گیا اعلان کرو لوگ حج کرنے کے لیے آئے پورے حج کے مناسب جو ہیں وہ ابراہیم علیہۃسلام کی سنت ہے اور ہم اور آپ جو عیدگاہ میں ہیں یہاں جانے کے بعد جو قربانی پیش کریں گے وہ قربانی سنت ابراہیمی ہے ابراہیم خلیل اللہ نے سب سے پہلے دنیا میں قربانی کی سنت جاری کی اللہ تعالی کے حکم سے اولاد کے ذبح کرنے کا حکم آیا لیکن اولاد کو وہ کرنے لگے اللہ رب نے منع کر دیا عظیم ایک علی شان دمبا بھیجا اور فرمایا یہ قربانی کر دو یہ ہم اور آپ جو سنت پر آج جو منا یاد جو یاد جو یاد رہے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے یار کیا ہے صرف بکرے کی قربانی کر دینا نہیں ہے بلکہ اپنے, کی، اپنے مال کی، اپنے, کی اپنے علم کی اپنی صلاحیت تھی اپنی قوت اور طاقت کی اللہ کے رضا کے لیے قربان کر دینا اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دینا اپنے مال اپنے چھان اپنی اولاد اپنی صحت اپنی تندرستی اپنی صلاحیت اپنا علم اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلم فائدے کے لیے اور یہ بھی یاد رکھو سب سے بڑی چیز کیا ہے اپنا دل و دماغ اپنے حالات کو ہم سدھارے اور الحمدللہ قربانی دینے والے اللہ کی راہ میں قربانی دو آج بڑی ضرورت ہے آج فرق آم ہے دبا فساد ہے, ہے، تر طرح کی آج منکرات موجود ہیں آج ضرورت ہے سنت ابراہیمی ابراہیمی اپنانے کی ہمارا نوجوان ہمارے دوست صحباب آج فلم اسٹاروں کے لیے سب قربانی دے سکتے ہیں داڑھی کی بھی قربانی لباس کی بھی قربانی ماں باپ کی بھی قربانی سب کچھ ہم کرکٹ کھلاڑیوں کے لیے اور فلم اسٹاروں کے لیے دے سکتے ہیں سوال یہ ہے رب کے لیے کتنی قربانی دیا پانچ وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہم نے رب کے لیے کیا قربانی دی آج پوری دنیا میں جو بہار پیدا ہے مسلمان اپنے علم اپنے مال اپنے وقت اپنے صلاحیت اپنی اولاد اپنے قوت و طاقت کی قربانی شیتانی راہ میں دیتا ہے ضرورت ہے وہاں سے قربانی جہاں وہ قربانیاں پیش کرے جو ابراہیم خلیل اللہ نے پیش کیا تھا کسی نے بڑی پیاری بات کہی دوستو یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے سنب تجا ہے جہاں لا الا اللہ گر سے بت جماعت کے آسینوں میں مگر پھر بھی تو مجھے حکم ادا ہے لا الا اللہ سرک آم ہو کف عام ہو بنتے عام ہو سب کچھ ہو لیکن مسلمان تم کو تو حکم ادا ہے لا رہا اللہ! ہم نے یہ قربانی پیش کرنی ہے اور ہمیں یہ عمل کرنا ہے الحمدللہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے نوجوانوں نے اپنے حکام کی ایزادت, اپنے حکام کے اشارے پر قربانیاں نوجوانوں نے قربانی دی آج الحمدللہ للہ پورا خلیج ابن کی زندگی گزار رہا ہے یہ متحدہ رب امارات کے حکام اور وہاں کے نوجوانوں کی قربانی اللہ کی رضا کے لیے آج ہمارے کچھ لوگ دوست کچھ دوست کہتے ہیں سوریا کا مسئلہ بڑا کیڑا میں کہتا ہوں انشاءاللہ اللہ یہ متحدہ عرب امارات کے نوجوان جنہوں نے رب کی رضا کے لیے ممرک سو کیا تھے نوجوان جنہوں نے رب کی ریکھا کے لیے قربانی دے کر کے سارے ظالموں کا خاتمہ کر دیا وقت دور نہیں انشاءاللہ اللہ یہ کہا تو چڑیا بھی پہنچ کر کے وہاں بھی انشاءاللہ شاء اللہ امرواد کائم کرے گی وقت دور نہیں ہے اب آپ کے होने ہونے کا وقت ہے اسی لیے قربانی دینے والے بڑوں اللہ تعالیٰ ہم سب کمل کے تو فکر کی فرمائے سنت بنائے ہر ایک کے قربانیوں کو اللہ قبول کرے اب یہاں سے جانے کے بعد سب سے بڑا ہمر دوست کو قربانی کرنا ہے سنت ہی لیکن یہ قربانی محدود نہیں ہمیں حق کے لیے حق کے لیے کتاب و سنت کے لیے اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں قربانیاں دہلی پڑے تو تیار ہیں ہم داعش سے سے یہ تنظیم ہے جو نام پر پورے دنیا میں فن پھیلایا ہے اللہ رب العالمین ان کے سے ہم تمام مسلمانوں کو بچانے الہ الحاظ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلی اور ان کے امان و انسار کو ہر قسم کی اللہ تعالیٰ صحت و رافیت نصیب فرما ہر بلا سے محفوظ کر لے اے امارات مہاراشٹری سارے شیوخ سارے حکام اللہ رب العالمین ان کو صحت و رافیت میں رکھ ہر بلا سے محفوظ کر کے اللہ رب العالمین اے ان سے اچھے کام لے جس شہر میں رہتے ہیں حاکم کا شیخ سلطان حفظ اللہ کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں صحت و رابیت نصیح فرمائے ہر بلا سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا ہر حیے اللہ کر الا اطیتا کرے الہ العالمین ان حضرات کو اس کی کام میں استعمال فرما جس میں آپ کی رضا ہو ہے امت کی بھلا ہو اور ہر ایسے کام سے اللہ تعالی بچا لے جس میں تیری ناراضگی ہو امت اور ملت کا نقصان ہو اقول وکولیھا و احتکر اللہ من کل ذنب وا تو